صفات کے قواعد میں پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقص موجود نہیں دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ناموں ناموں کا باب ہے وہ تنگ ہے اور اللہ کی صفات کا باب وہ وسیع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ خود ہیں آپ کتنے کام کرتے ہیں آپ سوتے ہیں آپ کھاتے ہیں آپ چلتے ہیں تو آپ کے تمام کاموں اور آپ کی صفات سے آپ کے نام نہیں بنتے آپ چلتے ہو تو آپ کا نام ماشی رکھ دیا جائے تو اس طرح نہیں ہوتا بلکہ نام آپ کا الگ چیز ہے اور آپ کے کام اور آپ کی صفات ایک کا رنگ سفید ہے تو اس کا نام گرا رکھ دیا جائے ایک کا کاد لمبا ہے تو اس کا نام لمبو رکھ دیا جائے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان سے نام نہیں بنتے یہ جو ہم نے قرآن حکیم کے شروع میں لکھے ہوئے اس میں کافی سارے نام ایسے ہیں جو اللہ کی صفات سے خود بنائے گئے ہیں بات سمجھا رہی ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ ہیں جو اس نے بیان کیے ہوں قرآن و سنت میں اور صفات اللہ کی ناموں سے زیادہ ہیں اللہ کی صفات ناموں سے زیادہ ہیں اور اللہ کے نام کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے اللہ کی صفات کا واسطہ بھی دیا جا سکتا نام کے نام کے واسطے کی مثال بے شمار یا حیو یا قیوم یہ اللہ کے نام کا واسطہ ہے آگے بے رحمتی کا استغیث یہ صفت کا واسطہ ہے تیری رحمت کے واسطے سے میں مدد مانگتا ہوں یہ اس کی صفت کا واسطہ ہے تو نام کا واسطہ اور صفت کا واسطہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے جناب میں ہو سکتے ہیں تیسرا قاعدہ یہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کچھ ثبوتی ہیں یا منفی ہیں کچھ مثبت ہیں ثبوتی عربی میں آپ کو شاید سمجھنا آئے تو کچھ ثبوتی ہیں اور کچھ کیا ہیں سلبی ہیں تو جو ثبوتی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیوں اپنے لیے جیسے اللہ کا چہرہ ہے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کا عرش پر ہونا ہے اللہ کا آسمان دنیا پر آنا ہے یہ سب ثبوتی ہیں جو صلبی یا منفی صفات ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اللہ تعالیٰ میں جہالت نہیں اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں وما کا نا ربو اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں لا د حفظ ہوں بہ لم اللہ تھکتا نہیں ورم یا یا بخل کے اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے میں تھکتا نہیں تو یہ یہ سلبی صفات ہے نفی والی صفات ہے اگلا قاعدہ آج ہم پڑھ رہے ہیں چوتھا قاعدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی صفات زیادہ ہوں گی اتنا اللہ تعالیٰ کے کمالات میں اضافہ ہوگا کمالات زیادہ ثابت ہوں گے جتنی صفات زیادہ ہوں گی صفات ثبوتیا مثبت جس کو کہتے ہیں وہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنے اللہ تبارہ کا وطالہ کہ کمالات زیادہ ثابت ہوں گے اور جو سلبی ہیں وہ تھوڑی ہیں بھائی تھکتا نہیں کھاتا نہیں پیتا نہیں سوتا نہیں ثبوتی زیادہ ہیں بےشمار ہیں اور جو شلبی ہیں منفی والی ہیں وہ تھوڑی سی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں جس میں نہیں نہیں آئے گا وہ منفی ثبات ہوں گی اور باقی سب ثبوتی ہوں گی و رقد خلق نسان و نََ عنا وما تو صوبہ نفس وقت خلق سماوات والا بہ نما و مَ فی صد ایام وما مسنام الغوب ہم نے سات ہم چھ دنوں میں ہم نے زمین و آسمان اور سب کچھ بنایا اور ہمیں کوئی کسی قسم کی اکتااہٹ تھکاوٹ نہیں ہوئی تو یہ قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ جتنی ثبوتی صفات زیادہ ہوں گی اتنے اللہ کے کمالات زیادہ ثابت ہوں گے اور جو نفی کی سفات ہیں ان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے برعکس کا اس کی ضد کا کمال ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو وفات نہیں تو اس کا برعکس کیا ہے کمال حیات موت کی برعکس کیا حیات کمال حیات اللہ کے لیے ثابت ہے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں تو کمال نشاط اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے تو جو منفی صفات ہیں ان کے برعکس کا کمال اللہ کے لیے ثابت ہوتا ہے چوتھا قاعدہ پانچواں قاعدہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو صفات ثبوتیاں ہیں وہ دو طرح کی ہیں نمبر ایک ذاتی دوسری فعلی ذاتی صفات کیا ہیں علم اللہ علیم ہے علام ہے اور کیا ہے عالم الغیب و ٹھیک ہے علیم علام علام الغیوب ہے اور عالم ہے اور خبیر ہے خبر رکھنے والا اور لطیف ہے باریک باتوں کو بھی جاننے والا تو یہ ساری صفات اللہ کے علم کو ترارت کرتی ہیں اسی طرح اللہ قدیر ہے قادر ہے مقتدر ہے جو آج ہم ہاں نے صورت پڑی ایندہ عظیزم مقتدر تو یہ مقتدر قدیر قادر یہ سب اللہ کی قدرت پر بلاد کرنے والے نام ہیں اس میں صفات ہیں سما اور بصر اب دیکھ لو یہاں سے اندازہ لگا لو کہ یہ جو ذاتی ہیں ساری جو جو اللہ دوبارہ کا تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے جیسے انسان کی ذاتی صفات کیا ہیں لمبا ہونا چھوٹا ہونا کالا ہونا گورا ہونا دیکھنے والا ہونا سننے والا ہونا بہرا ہونا گونگا ہونا یہ سب بندے کی ذاتی صفات ہیں پھر صفات کیا ہیں جھوٹ بولنے والا ہونا سچ بولنے والا ہونا کسی کام کی مہارت ہونا وہ گاڑیاں ٹھیک کر لیتا ہے یہ گاڑی چلا لیتا ہے یہ اس کی فعلی صفات ہیں اور وہ اس کی ذاتی صفات ضربید الجلال کی ذاتی صفات میں عزت ہے اللہ عزیز ہے عزت والا ہے حکیم ہے حکمت والا ہے علی القبیر علی العظیم بلند ہے علوب سے اور عظمت والا ہے عظیم ہے اسی طرح جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں ان میں پھر دو قسمیں ہیں ایک ذاتیہ ان کو بولتے ہیں ایک وہ خبریہ بولتے ہیں جو اللہ کے بارے میں خبر ہے خبریہ کیا ہیں اللہ کا چہرہ ہے ویب کا وجہ ربی کا زلجلال علیہ کرام اللہ تبارک و کے ہاتھ ہیں تبارک اللہ بیدہل الملک یا ابلی سما من آکا انتظمہ خلق تو بے دیا ابریس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کی دو آنکھیں ہیں اللہ فرماتے ہیں ایس نائل فل کا بے آ یو ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا تو یہ تو آنکھوں کا جمع کسی کا سیگا ہے دو کیسے ثابت ہوئیں اللہ فرماتے ہیں کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نبیوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا کہ دجال آئے گا دجال آئے گا بچ کر رہنا لیکن ان کے زمانے میں نہیں آیا اب ظاہر سی بات ہے اگر میرے ہوتے ہوئے آیا تو میں اس کو سنبھال لوں گا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر میرے بعد آیا تو پھر کل مسلم حجی جو سے ہی اپنا اپنا الفاظ خود کرو اور فرمایا میں تمہیں اس کی ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو صابقہ بیا نے نہیں بتائی وہ یہ کہ این اعور ہو آور و اِن نہ رب اکم الب وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے تو اس سے علماء نے ثابت کیا اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خبری صفات ہیں اس طرح اللہ کی پنڈلی یوم یکشف عن و یوک شفاسی اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنمے چلے جائیں گے جہنم کہے گی حال میں مزید اور لاؤ اللہ تعالی جہنمیوں کے جسم بڑے کر دے گا ہاں بھائی اب گزارا ہو جائے گا وہ کہے گی نہیں اور لاؤ تو پھر اللہ تعالی یادا فی حلجار و تو ربۃ الجلال اس میں اپنا قدم رکھے گا جس سے وہ سمٹ جائے گی اور کہے گی قتن قتل بس بس کہے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کا قدم ثابت ہوتا ہے لیکن یہ انسان کے مشابے نہیں اس کی اس کا قاعدہ آگے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی دو شکلیں ایک ذاتی اور ایک خبری اور ربعت جلال کی میں شروع میں کیا بتایا تھا ذاتی اور فیلی فیلی صفات کے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس کی پہلے تو لوگوں نے اللہ کی کلام کا ویسے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ بول نہیں سکتا نوزہ جاد بن درحم ظالم معتضلاء کا بڑا وہ کہتے تھا اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اللہ کی محبت کا انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہیں کرتا تمام صفات کا انکار کرتا تھا نا تو خالد القصری ایک وقت کا حاکم تھا اس نے عید کے خطبے میں کہا کہ ایو نَس دہ ہو الله اللہ و اِن مدن بے جاد يقول ان الله ہو یقول اِن اللہ تخت ابراہیم خلیل منسا تقلیمہ <تصفح> کہتا لوگوں قربانیاں کرو اللہ تمہاری قربانیاں قبول کرے لیکن میں آج جاد بن درہم کو ذبح کروں گا اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ اللہ نے موسیٰ علیہ اسلام سے کلام کی اور نہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو نیچے اترا اور اس نے پکڑ کے جاز بندر ہم کو دبا کر دیا تو یہ معتزلی یہ اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل صفات کا انکار کرتے تھے اس کے بعد آئے اشہری جو ہماری پوری ملک میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان اس میں عشاعرہ ہیں زیادہ ان کو سبعیہ بھی بولتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم سات صفات کو مانیں گے اب کسی مولوی تھوڑا مفتی ٹائپ ہو بالکل جاہل مولوی نہ ہو اس کو پکڑو پوچھو تو آپ کو یہی اپنا قیدہ بیان کرے گا کہ ہم سات صفات کو مانتے ہیں اس میں جو ایک صفت کلام کی ہے اللہ کلام کرتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں اللہ کی کلام نفسی ہے کلام نفسی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے نہیں بول سکتا یہ کہ اللہ میں کلام کی صلاحیت ہے سمجھائی یہ بے وقوفہ نعقیدہ انہوں نے کیوں بنایا اپنے فلسفے اور علم الکلام اور منطق کی وجہ سے وہ کیسے کہنے لگے دیکھو جی اگر اللہ جب چاہے کلام کر لے تو پھر تو اللہ میں کوئی نئی چیز آ گئی ابھی ایک کلام آپ آج والا درس میں نے پہلے نہیں دیا تھا تو آج میں نے درس دے دیا تو یہ میری جو صفت کلام ہے آج کا درس یہ نئی چیز ہے نا جو پہلے نہیں تھی اللہ کے نئی چیز جو ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے خالق نہیں ہوتی خالق میں نئی چیز نہیں ہو سکتی لہذا نئی چیز ہو مخلوق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خالق اور اس میں ایک نئی چیز ہو تو لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہے نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ بس بول سکتا ہے اس میں صلاحیت ہے تو پھر جب دیکھو صلاحیت ہے اور وہ بولتا نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جب چاہے نہیں بول سکتا ایک سلاحیز ہے اس میں یہ کیا بات ہوئی تو یہ دوسرے لفظوں میں اللہ کی کلام کا انکار ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے ازل سے ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ سے ہی بول سکتا ہے ہم ایسے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہم بول نہیں سکتے تھے اور پھر ہم بولنے لگ گئے یہ مخلوق کی صفت ہے خالق کی صفت ایسی نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہی اس کی ذبحت ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہی بول بھی سکتا ہے اور جب چاہے بولتا ہے جب اللہ نے تو راد عضل کی تو تورات کو بولا جب قرآن عضل کیا تو قرآن کو بولا سمجھ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آرڈر دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو ایسے آواز آتی ہے جیسے کوئی پتھر پر زنجیر مارے جا رہے ہوں اتنی گن گرج ہوتی ہے ربیۃ الجلال دل کی بات کی حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے بیہوش ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے پھر ان کو ہوش آتا ہے سب سے پہلے جبری علی امین کو ہوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے وہ پھر سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہم تو بے ہوش ہو ہمیں سمجھ نہیں اس کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت ہے ماضا کال رب و کم الحق بہلا علی القبیر تو یہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو یہ پوری حدیث مل جائے گی تو پھر وہ اللہ کا حکم سناتے ہیں پھر وہ حکم کو نافذ کرتے ہیں پوری کائنات میں اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان بسا اوقات یہ جو شیطان ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور بسا اوقات بسا اوقات نہیں ہمیشہ یہ سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں سننے کے بعد بسا اوقات نیچے اوپر والا نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور بعد میں اس کو ستارہ ٹوٹ کر لگتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اکثر اوقات بتانے سے پہلے ہی اس کو ستارہ ختم کر دیتا ہے تو اللہ کی وہ بات نیچے نہیں پہنچتی اور کبھی کبھی اللہ کی آزمائش کی وجہ سے اللہ آزماتا ہے بندوں کو وہ نیچے والے کو بتا دیتا ہے پھر اس کو ستارہ لگتا ہے تو وہ بات نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے یہ جو عامل نجومی شہباز بیٹھے ہوئے ان تک پہنچ جاتی ہے تو یہ پھر جناب میڈیا میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں لو جناب ہم بتاتے ہیں کہ میچ کون جیتے گا ہم بتاتے ہیں بے اندھی کے گھر کیا پیدا ہوگا ہم بتاتے ہیں الیکشن میں کون جیتے گا تو وہ جو ایک بار ایک دفعہ ان کو آسمان کی خبر شیطان نے لادی تھی اس وجہ سے لوگ ان کی سارا سال جھوٹی باتوں کو تسلیم کرتے رہتے ہیں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے ہوتا ہے جب چاہے بولتا ہے مقصد ہمارا بات کرنے کا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام وہ ایک حساب سے ذاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک حساب سے پھیلی ہے کہ اللہ جب بول چاہے بولتا ہے إِنَّمَا إِذَا ان نما امر ہواد یقول الحمد کن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جب وہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نا این یقو الح کن <كُن> تو جتنے نئے کام ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کون ہے تو وہ ہو جاتے ہیں تو ہو کہ اللہ تعالی بولتا ہے بول سکتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے جب چاہے اس کے بعد قاعدہ ہے ہمارے پاس چھٹا قاعدہ صفات کا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفت اللہ کی وہ صفت تو پھر ہمیں دو احتیاطیں کرنی ہوں گی جب ہم اللہ کے لیے صفات ثابت کرتے ہیں کتاب و سند کے مطابق تو ہمیں دو احتیاطیں کرنی ہوں گی پہلی احتیاط ہے کہ تمثیل نہیں کرنی تمثیل کیا ہے جتنے لوگوں نے رب کی صفات اور اللہ کے ناموں کا انکار کیا ان کی بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ ان کو بندے کے مشابے سمجھتے تھے اللہ تبارہ کا مطالعہ کہاں ہے بولو ارش پر ہے اب وہ یہ نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے اللہ کو اوپر کی فوق کی جہت میں مان لیا فوک مانا اوپر اوپر کی جہت میں مان لیا اللہ اوپر ہے تو یہ چھ جہتیں ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم نے فوق کے اندر محدود کر دیا ہاں تو اللہ تعالیٰ ہو اور مخلوق میں محدود ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا لہذا ہم اللہ کو اوپر نہیں مانتے شیطان نے کیا کہا تھا اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کہا کہتا میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنا آگ جلاؤ تو اوپر کو جاوے مٹی چھوڑو تو نیچے کو جاوے تو یہ نیچے والا میں اوپر والا تو اس کو سجدہ کیوں کروں نہ صح ہے اللہ تعالیٰ کی اس جدول آدماں سیدا کرو وہ کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی تو ان مولویوں نے بھی اللہ نے فرمایا اور رحمان والا نرشست ہے انہوں نے کہا چونکہ اوپر ہاں اوپر ہے اور وہ جہت ہے اور جہت مخلوق ہوتی ہے اور رب رب ہے خالق ہے اور وہ مخلوق میں محدود نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم اللہ تیری بات نہیں مانتے سمجھ آئے اچھا تو یہ جو تم کہہ رہے ہو یعنی یہ تم انسان ہے کہ وہ اوپر نیچے کسی ڈبے میں کسی اس میں محدود ہو جاتا ہے اللہ کو انسانوں جیسا بنا کر نعود بلّہ پھر کہہ دیا وہ محدود ہو جائے گا بھائی ربعظ الجلال جو ہے وہ انسانوں جیسا ہے نہیں وہ محدود ہوتا نہیں ہوتا تمہیں کیا پتا تم تو لا علم ہو وہ جو فرما دے اس کو مان لو تم نے تو اس کو دیکھا نہیں لیکن نہیں اپنی عقل کو دوڑایا لہذا پہلے اللہ کو مخلوق کے مشابہ بنایا اس کے بعد اللہ کی فوقیت کا انکار کیا اللہ کے کی علوب کا اللہ کی بلندی کا انکار کیا اب پھر کیا شروع کیا اب اللہ کی بلندی والی تمام آیات اور احادیث کا انکار شروع کیا کسی کی تعویل کر لی کسی کا انکار کر دیا چنانچہ الرحمان والا رحمان عرش استوا رحمٰن عرش پر مستوی ہے بلند ہے استوا کا مانا ہوتا ہے ارتبا بلند ہوا تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا استولا اللہ والی ہوا اللہ مالک بنا تو پہلے کسے سے تھا پہلے کون تھا اس کا مالک تو یہ پھر اللہ تبارہ کا وطالہ کی طرف نیکا مال چڑھتے ہیں اگر اللہ نیچے ہو تو پھر اترنے چاہیے اس کا کیا کرو گے تو اس کی بھی کوئی تعویل کر لیں گے اس کی بھی کر لیں گے اس کی بھی کر لیں گے, کی کر لیں گے سب کی کرتے کرتے جب یہ آیت آئی ویاح بار شاربی کا فو کا ہوں فو اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائیں گے تو پھر یہاں کہتا ہے یہ آیت بڑی مشکل ہے سمجھ نہیں آتی ایک آدمی کسی کے آم کے باغ میں گھس گیا ہاں اس کے آم توڑ توڑ کر اس نے جمع کر لیے اس کے بعد کھڑا ہے تو کچھ جیبوں میں ڈال لیے اور کچھ پاؤں کے نیچے جمع کر لیے کچھ کھا رہا ہے اتنے مالک آ گیا وہ کہتا ہو یہ کیا کر رہے ہو کہتے یہ تو بالکل گرا ہوا تھا ضائع ہو جانا تھا میں نے کھا لیا تو یہ جو نیچے پاؤں کے جمع کیے ہیں یہ کہیں ہے یہ تو ہوا کے ساتھ ہو گئے ہوں گے تو کہتا ہے یہ تو تم نے جے پہ ڈالے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہتا ہے اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تو کسی کی تعویل کر لی کسی کو وہ کر لیا باقی جتنی وہ کچھ آیات کی معنی بدل دیا کسی کی تعویل کر لی کسی کا تو یہ جو بالکل کسی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کا کیا کریں تو اس کا کہہ دیا یہ عائد بہت مشکل ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو عزی بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ اوپر ہے اور بس میں مخلوق ہوں میں تم سے اس وقت اوپر ہوں میں اتروں گا تو نیچے بیٹھوں گا تو کرسی خالی ہو جائے گی یہ مخلوق کی صفت ہے لیکن رب دل اللہ والاکرام کرام آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یا انزل و رب نفی کل سماعت دنیا اترتا ہے مانو اترتا ہے کیسے اترتا ہے ساری کب اترتا ہے رات کے آخری تہائی حصے میں اور پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو رات کا تہائی حصہ ہر وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہی رہتا ہوا آج ہمارے حساب سے اترا ہوا ہے اور دس گھنٹے بعد امریکہ کے حساب سے اتر جائے گا تو پھر تو آسمانی دنیا پر ہی رہتا ہوا لیکن نہیں یہ یہ انسانوں کی صفات ہے یہ انسانوں کے قاعدے ہیں ہمیں کیفیت اللہ نے نہیں بیان کی ہمیں بندوں کے مشابہ اس کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو فرما دے اس کو مان لینا چاہیے یہی بندے کی صفت ہے بندگی یہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں سا کم اس لیے اللہ جیسا کوئی نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں بہو سمیع البصیر اور بہت سننے والا دیکھنے والا ہے بندہ بھی سمیع بصیر ہے انا حدیناؤ سبھی رحمہ شاہ کروں رحما کپورا اللہ فرماتے ہیں انا اخلق رال انسان امن الطفتم شاہ جنب تلی فجانا سمیع ہم انسان سمیع بصیر ہے اور اللہ بھی سمیع بصیر ہے لیکن اللہ بندوں جیسا نہیں بندہ اللہ جیسا نہیں اللہ تبارہ کا وطالہ کے ہاتھ ہیں اچھا بھائی اللہ کے ہاتھ ہوئے تو پھر تو اللہ بندوں جیسا ہو گیا لہذا پاکستان کے مولوی اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں اچھا تو پھر یہ جو قرآن میں آتا ہے اللہ پاک ہے بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے تبارک اللہ طبی الملک تو یہ کیا مطلب کہے گا اللہ بابرکت ہے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے ہاتھ کمانا کیا کرے گا قبضۂ قدرت اچھا اگر ہاتھ بیان کرو تو کیا ہوتا ہے کہتا ہے پھر تو بندوں کے مشابے ہو جائے گا اچھا تو قدرت بھی تو بندوں میں ہے تو اس کی قدرت قدرت کے بندوں کے مشابے ہو جائے گی بندوں میں بھی قدرت ہے نا اللہ میں بھی قدرت ہے تو اگر ہاتھ ہاتھ کے مشابے ہو جاتا ہے تمہارے بقول تو پھر قدرت قدرت کے مشاوے ہو جائے گی پھر کہاں بھاگو گے دوسری بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں اے آدم تو اے اے ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا ہے اب ترجمہ کرو قدرت والا دو قدرتوں سے بنایا ہے پھنس گئے نا اللہ کی صفت کلام کی طویل کی اللہ فرماتے ہیں وکل ملا ہو تکلیمہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی انہوں نے اس کو اور طرح پڑھا وہ کلّم اللہ ہا موسا اللہ نے نہیں موسا نے رب سے بات کی تو دوسری یاد میں فلم جا امو سال میکات نا یہاں طویل کر کے دکھاؤ جب موس علیہ السلام ہمارے پاس ہے تو اللہ نے موسیٰ سے بات کی یہاں کوئی تعویل ہو نہیں سکتی پھنس گئے اب نہیں نکل سکتے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں دو احتیاط ہے پہلی احتیاط کیا کہ اللہ کو بندوں کے مشابے نہ بناؤ جیسے میرے ہاتھ ہیں چونٹی کے بھی ہاتھ ہیں بکری کے بھی ہاتھ ہیں اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں برابر ہیں نہیں تو ایسے ہاتھ ہاتھ لفظ تو ایک ہے برابر نہیں ہے ربۃ الجلال رات ہے میرے ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں بندوں جیسے نہیں ہیں کسی حساب سے نہیں ہیں بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دوبارہ کا قیامت کیا متوالدین زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا درختوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہوئیں اب یہ کہنا کہ اللہ کی انگلیاں ہاتھ کو لگی ہوئی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے یہ کہنا کہ انگلی اس طرح جس طرح ہماری ہیں ہم نہیں کہہ سکتے یہی تو وہ باریک بات ہے جس میں وہ پگھل گئے جس میں وہ بہ بہہ گئے گمراہ ہو گئے کہ اللہ تبارا کا تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ایسی صفات کا اثبات کیا ہے جو بندوں میں مخلوق میں بھی ہیں تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے مشابہ ہیں مشابت ایسی ثابت نہیں ہوتی جیسے اللہ دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا دیکھنا اللہ کے دیکھنے میں بہت فرق ہے ایسے رب الجلال کے ہاتھ اور مخلوق کے ہاتھ میں بہت فرق ہے ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے نا چہرہ بھی ہاتھ ہے بہت فرق ہے کا چہرہ ہے چونٹی کا بھی چہرہ ہے مور کا بھی چہرہ ہے بکری کا بھی چہرہ ہے گائے کا بھی چہرہ ہے بہت فرق ہے بندر کا بھی چہرہ ہے بہت فرق ہے تو اس لیے جب مخلوق مخلوق سے نہیں ملتی تو خالق مخلوق سے کیسے مل گیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں اللہ کا خوف کرو قرآن کا انکار نہ کرو اور یہ کہ اس کو مخلوق کے مشابہ نہیں تو پہلی احتیاط یہ کہ اللہ کی صفات مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں اور دوسری جو اللہ تبارہ دوسری جو احتیاط ہے وہ یہ کہ اللہ کی صفات بندے کے مشابہ نہیں تو پھر کیسی ہیں یہ کیفیت اللہ نے بیان نہیں کی لہذا ہم بھی بیان نہیں کریں گے دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ درس دے رہے تھے ایک آدمی آ کر کہتا ہے مسجد نبی میں کہتے جی اللہ کا ہے اللہ عرش پہ اچھا تو کیسے عرش پہ اللہ تعالی عرش پر کس حساب سے کس طریقے سے فرمانے لگے سن اللہ تبارہ و تعالیٰ کا عرش پر ہونا قرآن و سن سے ثابت ہے الشتوا معلوم ولقیف و مجہول اور کیفیت ثابت نہیں اور جو ثابت نہیں وہ سوال اور حبدا اس کے بارے میں سوال کرنا بدت ہے پھر طالب علم سے کہا اس کو پکڑو اور اس کو اپنے حلقے سے نکال دو یہ تمہارے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا چھوڑ دے گا جس تم فطرے میں کا شکار ہو جاؤ فطرے والوں سے نہیں ملنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ معلوم ہے اور کیفیت مشہور ہے اللہ کے ہاتھ معلوم ہے اور کیفیت مشہور ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ سنتا ہے بندہ سنتا ہے کانوں سے تو کیا اللہ تعالیٰ بھی کانوں سے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم نہ ہم انکار کر سکتے ہیں نہ ہم اقرار کر سکتے ہیں ہم کہیں اللہ کے کان نہیں ہو سکتا ہوں ہم کہیں اللہ کے ہیں ہو سکتا نہ ہوں تو جو ربعد الجلال اپنی ذات کے بارے میں بیان فرما دے اس کو مان لو اور جہاں خاموش رہے وہاں خاموش رہو اور جہاں نفی کر دے اس کی نفی کر دو ایمانیات ہیں یہاں پر کیا سارائیاں نہیں چلتی یہ ایمانیات کا باب ہے یہاں کیا سارائیاں نہیں چلتی یہاں ایمان چلتا ہے اور بس اللہ جو فرما دے مان لو اور ربعت الجلال انکار کر دے تو انکار کر دو اور اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کرے تو ہمیں بھی اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے اچھا تو یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم نے کیا کیا جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کو مانا اس کا مطلب بھی سمجھا اس پر ایمان بھی لائے اور اس کی کیفیت ہم اللہ کے سرد کی سمجھ آ رہی میری بات دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتا ہے مثلا اشری ہوگا جو ہمارے علاقے کے مولوی ہیں ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ کا یہ جو تبارک اللہ بے دہل ملک ہے تو ہاتھ کا کیا معنی وہ کہے گا قبضۂ قدرت ٹھیک ہے ایک مفوضہ کا مذہب ہے مفوضہ کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ید میں بادشاہی ہے وہ کہے گا دیکھو جی ہم تو اللہ نے ید بولا تھا نا تو ہم نے ید مان لیا بس ارے ید ہوتا کیا ہے پورے قرآن میں جہاں جہاں ید آتا ہے اس کو تو تم ترجمہ کرتے ہو علم المن جہ عینسَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ و شفت عین و حدینجین جو انسان کے بارے میں جو صفات آتی ہیں تم ترجمہ کرتے ہو اب اللہ تبارک و تعالی کا یاد لفظ آیا ہے قرآن عربی میں ہے عربی کے ترجمہ ہوتے اس کا ترجمہ ہاتھ کیوں نہیں کرتے کہتے جی ہم اس کے ترجمے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے یاد ثابت ہے وہ یاد کس برا کا نام ہمیں نہیں مانو تو یہ بھی گویا کہ اللہ کے ہاتھ کا انکار ہے یہ دوسرے طریقے سے اللہ کے ہاتھ کا انکار ہے ان کو کہتے ہیں مفودا اللہ کی طرف مانا تفویض کرنے والے تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ مانا تفویض نے یاد عربی کا لفظ مانا ہاتھ ہوتا ہے کہو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن کیفیت چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی اس لیے کہو کہ ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت بس تو ہمارا ایمان کیا ہے دہراؤ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جو اللہ ثابت کرے ہم ثابت کرتے ہیں جو اللہ نبی کرے ہم اس کی نفی کرتے ہیں جہاں اللہ خاموش وہاں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں ہم ان صفات کو بندوں کے مشابے نہیں کرتے ہم ان کی کیفیت اللہ کے کی سپرد کرتے ہیں بیاں نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کی اور ہم ان صفات کا انکار نہیں کرتے ہم ان کا معنی تبدیل بھی نہیں کرتے بلکہ جیسے جیسے ثابت ہوں ویسے ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کا معنی بھی مانتے ہیں ان کو بندوں کے مشابہ بھی نہیں کرتے اور ان کی کیفیت بیان بھی نہیں کرتے بلکہ کیفیت کو اللہ کے سبرد کرتے ہیں معنیٰ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے یہ قاعدہ ہے اس کے بعد ایک قاعدہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس اسی کے بعد میں پھر اللہ کی اسماء صفات کے دلائل اس کے قاعدے شروع ہو جائیں گے تو آج کا آخری قاعدہ ساتواں قاعدہ صفات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ توقیفی ہیں اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہیں عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی کیا سرائی سے نہیں معلوم ہو سکتی اللہ جو اپنے بارے میں بیان کرتا ہے وہ کتاب و سنت سے ہی ثابت ہوگا کیا سرائی سے نہیں یاد رکھو اللہ کے بارے میں چوں کہ ہم اللہ کو دیکھا نہیں تو تمام معلومات ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب ہے اور اللہ کے علاوہ بھی جتنا ایمان بالغیب ہے اس میں بھی قیاس نہیں چلتا مثلا مرنے کے بعد قبر میں حدیث میں آتا ہے کہ نیک ہو صحیح جواب دے یوسا سا فی قبر ہی مدبر اس کی قبر کو جہاں تک نظر جاتی کھول دیا جاتا ہے اور ہماری عقل کہتی ہے کہ قبرستان میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہاں تو دنیا والا قیاس وہاں چل سکتا نہیں یعنی اللہ کی صفات کے علاوہ بھی جو غیبیات ہیں ان میں بھی قیاس نہیں چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے لیکن تمہاری فریاد بھی پہنچائی جاتی ہے نہیں نبی سے مانگنا جائز ہے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو جن سے وہ مانگتے رہے تو کوئی کہے کہ چونکہ درود پہنچتا ہے تو پھر فریاض بھی جانی چاہیے قیاس نہیں چلتا غیبیات میں قیاس نہیں چلتا عقل نہیں چلتی بلکہ وہاں صرف نصوص پر ایمان ہی چلتا ہے تو یہ جو صفات ہیں وہ کیسے ثابت ہوں گی یا تو جیسے برحمت کا استغیث اللہ کی رحمت ثابت ہو گئی تو یا تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ثابت ہوں گی جیسے اللہ تعالیٰ کی عزت اللہ تعالیٰ کی قوت ان نہ بت اللہ کی پکڑ بوڑھ سخت ہے تو یہ اللہ نے ثابت کر دیا اللہ کا چہرہ اللہ کے ہاتھ ثابت کر دیا تو یا تو اللہ تعالیٰ صفت خود وضاحت کے ساتھ بیان کر دے گا اللہ تعالیٰ ذوال قوت المتین ہے نا تو قوت ثابت کی اللہ تعالیٰ نے و رب غلغفور ذرحم اللہ رحمت والا ہے رحمت ثابت کی اللہ ذل جلال ہے ذل جلال والرام ہے تو اللہ کا جلال علام ثابت ہوا تو یہ اللہ کی صفات تو پہلا صفت ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے کتاب و سنت میں اللہ سیدھا سیدھا صفت بیان کر دے اپنی جیسے میں نے بیان کیا عزت ہے قوت ہے رحمت ہے اور اللہ کی پکڑ ہے بتش ہے چہرہ ہے ہاتھ ہے دوسرا طریقہ اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ سمیع ہے سننے والا ہے تو اللہ کا سننا ثابت ہوا اللہ تعالیٰ غفور ہے تو اللہ کی بخشش ثابت ہوئی اس طریقے سے اور تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے رب و نافیکمائے دنیا اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو اس سے نظول ثابت ہوا حدیث میں نزول نہیں حدیث میں کیا ہے ین یہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کا فعل سے صفت ثابت ہوئی نزول حل اندرون اللّہ یات یا ہم اللہ حافظ دول علب کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ آئے بادلوں میں آئے یات یا فیل ہے اور اس سے اطیان اللہ کا آنا ثابت ہوا تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یا تو اللہ ڈائریکٹ صفت ہی بیان کر دے گا یا اللہ کے ناموں سے صفت نکلے گی یا اللہ کے کاموں سے صفت نکلے گی ان تین طریقوں سے اللہ کی صفات ثابت ہوتی ہیں اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم وبارکہ